تھوڑی دیر بیٹھ کر رہتے ہیں خاموشی ہوتی ہے دراصل <سؤال> ضروری مزار کا فائدہ تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ بعد میں پہلے قدم فائدہ اس کا فیل ہونا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آدمی نے قدم اٹھایا اس جگہ سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر لمخاموشیاں بیٹھتے ہیں اس کا سکل فائدہ کیونکہ ابھی شریر کا مسوم ہے جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جمع ہوں ملائکہ رحمت ان کو غیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کو ملا کر ان کو گھیرا ڈالتے ہیں اور اوپر نیچے کھڑے ہو کر سڑے مناتے بناتے, بناتے یہاں تک کہ آسمان تک ان کا ہلکا پہنچاتا ہے اور اس مقام پر رحمت, رحمت نازل ہوتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے سکینت رحمت کی وہ خاص قسم ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دل کے غموں کو دور کرتا ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ سکون رکھ کرتا ہے گارے سے نکر میں رحمت کا مضول ہوتا ہے اور حکیمت کا مضول ہوتا ہے لہذا آدمی بعض آدمی الفاظ معنی کو سمجھ رہا ہے معنی لیکن نیئر کا درست ہونا دل کا حضر نہ ہونا توجہ کا کامل نہ ہونا رحمت شکینت ایسا نہیں مل رہا الفاظ معنی سا ملا کیونکہ طلب صادق نہیں نیت درست نہیں اور تو جو کامل نہیں طلب وہ صادق نیت و کامل وجہ دوست ہیں اس کو اس رحمت و سے ایسا ملتا ہے ایسے آدمی کو اگر افاد اور معنی سمجھ نہ بھی آئے ہی ہوئے ہیں تو اس کو اللہ کے بارے کا دل کی روشنی اس لیے فرماتا ہے اور علامات کی اور نئے ملک کی توفیق بڑھتی جاتی تو زندگی کا پرجا کر آدمی بہت روایت رہا بہت ہے بہت فلاح جاری ہوئی لیکن واپس آ کر اس کو امن خیر کی توفیق میں اضافہ نہ ہوا سمجھ ساری کی ساری بات کی احتیاط تھی اور کسی بھی برکات نہیں تھی ساری ساری باتیں کی احتیاط تھی برکات نہیں تھی کسی برکات کی تاثیر ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑکی کی توفیق میں اضافہ ہوتا ہے مناسب انسان کا رکنا کے لیے آسان ہو جاتا ہے بس یہ فائدے کی بڑی رک جائے کی بڑھ جائے کو پورا فائدہ ہو جائے کی گنا سے رکنا نہیں ہوا نہ کسی ٹوفک میں ظفر نہیں ہوا ساری بات ہال لکھا برکاست نہیں تھے ہال لکھا ہے مجھے تو وہاں بھی آدمی کیا سب لوگ روئے ہوتے اس کو بھی رونا جاتے پاس علاقہ ہے شیرپور پھر کوٹ میں تعداد کے لحاظ سے لحاظ سے نمبر کی بھی ایک وہاں سے ہم نے ایک کی شادی کروائی سردہ شادی گزرنے کے بعد جب محرم سے دن آیا تب پتہ چلا کہ وہ پہلے کا ہمارے ساتھی کو میزر پہ جانے کا <laughs> دل ہو رہا کسی کو میزرس پہ جانے کو کیوں دل ہو رہا بڑا ہونا آتا ہے آدمی جگہ پر بچے ہوتی ہے تو ایک دفعہ صاحب تھے ان کی میں یہاں پر تھا نہیں جنازے میں نہیں جا سکا باقی ساری جنازے پر گئے تو جنازے کی رجحات سنا گئے انہوں نے کہا کہ وہاں جنازے میں اس لوگ آئے ہوئے تھے جن کے سارے خاندان کی پیچھے باپ دادی تیار بیان کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے تو تھو وہاں سے فارغ ہو گیا باہر بیٹھے کباب کھا رہے تھے پوچھے کوئی کور لوگ سر نے کہا جی اس طرح ہے کہ یہاں پشاور میں مجھے میں پیشہ ہونے والے آیا کرتے ہیں پورے پیشہ لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو ان کے ان کے سارے مزے کو گرم کر لے ان کے پیچھے خاندان پی سکتے ہیں کاری کر کے ان کا خاص طور سے سادات بڑا رواج اس طرح اسلام کو جان کر کے کون بنا کر کے بڑے ایسا گرم پیڑ بڑے ایسا گرم پڑی تو ہمارے پروزر کی بڑا مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے وہاں پر خیر کو سمجھایا پھر اللہ نے سو فرمایا ختم ہوا اس کا ختم ہوا اس ہے کہتے ہیں کہ آپ اپنی میں کچھ دلچسپی وغیرہ پیدا کر لیں تو اس کی اجازت ضرور ہے اور ریا کے طور پر نہ ہو اور ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کی تو جی تو ہوتے ہیں نا جی برآلہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بعض اہل وقل بلکہ ارے سالی محمد اللہ کا کال ہے اہل کے اہل عقل ہوتے ہیں توقت نہیں ہوتے اہل توقت نہیں ہوتے عقل ہوتے ہیں توقل کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ اور طاقل کہتے ہیں کھانا پینا ہاں جی کلو و شبو قلو و شبو اور یہ سارا عقل مچھر سے نکلے ہوئے تو وہ اہل توقع نہیں ہوتے اہل سے عقل ہوتے ہیں کہکل کیا ہوتے ہیں کہ کھانے پینے والے تقریب کر رہے ہیں خوب جوش پیدا کر رہے ہیں اور پھر سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون کون متاثر ہو رہا ہے کون کون قابو میں آ رہا ہے <تصال> بہت بڑی نادانی ہے اس آدمی کی جو دین کے ذریعے سے دنیا کا فوج پکر اور نیا کا دین کے ذریعے سے لانے والے سارے لوگوں بڑے خطرے میں طرح میچ گزنی سین ہوگیا آدمی کچھ حد تک جب لوگ آ کے اسے چلتے چلتے کچھ ہو گیا کچھ حاصل ہو گیا اس لوگ نہیں آتے آدمی اپنے آپ سے خود متاثر ہو جاتا ہے جی لوگوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں یا خود اپنے آپ سے خود متاثر ہو گئے تو اس کوئی ساتھ لوگ ہے ایسے لوگ نہیں آتے اللہ تبارک اللہ تبارک صاحب کے کام ان کی نیت اللہ تعالیٰ پردھر بدھ کے آگے پنجا کرتا ہے بہادر کرتا ہے ساری ساری رات بدھ کے آگے رام نام کرے گئے عور کا مسئلہ خیال ہو جاتا منت البا جس کو ذرا کی کوشش کی اس کو مل جائے گی اس کی جس جگہ سے کو ہندو مسئلہ خیال ہو جاتا ہے پاک یہ اس کی نیت محنت مشکل کے بقدر کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس نے اس کو اللہ کے غیر کے آگے نکو جاتے یہ نہ زندگی ہے تو سلق اہمیت ہے اب لیکن اس زمانے میں نہ علاج معلضیا دھوئیاں نہیں تھی دہشے علاقے میں علاج معلضیا دھوئیاں نہیں تھی مسئلہ کا سلسل دور دراز علاقوں سے پہاڑی علاقوں سے آدمی کی حیرت اچھی ہے کوئی کوئی دعائی کوئی مالک ہے ہی نہیں ان بھی حالت آدمی کو واضح طور پر احساس ہوتا ہے کہ واقعی فاس ہونے والا اللہ ہے اور کسی کو ذریعہ بنا لے آدمی کا ٹوٹل جس <تصفح> <مماری تصفح> کے پاس اخباب نہ ہوں تو اس میں توقل کرنا ہی ہے اللہ تھی کرے گا یا اللہ تھی کرے گا بیماری ہے راج کے بندوبست نہیں ہے مالک کے بندوبست ہیں تو کے بندوبست نہیں ہے نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے پلیز سے کرنا یہ اللہ کرے گا اللہ یا کرے گا کے پاس سارے وسائل اخباب موجود ہوں اور پھر بھی آدمی کے دل کا یہ تأثر ہونا چاہیے کہ اللہ پاس نے ہوگا اللہ بڑے کیا کر سکتے باب موجود ہیں باب تو جائے سن نا ایک دفعہ آ گیا لکھی مرد سے اس نے کہا کہ میں آیا ہوں تبدیلی کرانے کے لیے آیا ہوں کل تمہیں پتا ہے تو فلانا ہے دوست ہے ہمارا دوسرا فلانا ہے ہمارا بس جائیں گے اور ٹرانسفر کر کے آئیں گے کتنا اتنا یہ آدمی دن کے آدمی ہوتے ہوئے ایسے ایسے بات کے بارے میں دعویٰ کیا چلو خیر کیا سارا دن پھر شام کو واپس آئے گا کیا ہوا کبھی ایک بڑا بڑا کہتے ہیں فلانی کیسی پیسی فلانی کیسی پہ تھی اور یہ جو ہے تو کیسے ہمارے دوست ہیں کیسے ہمارے واقع بات واقعات کہ کام نہ ہوا میں وسلم صاحب اللہ پاک دکھانا چاہتا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد ہے یہ کوئی اخباب نہیں ہے کام کرنے کے خیال اللہ پاک نے فکٹ اپنے ہاتھ میں رکھا بلال شکر اللہ کا چلاتا تو بہت سولان نے ذائقہ اپنے ہاتھ میں رکھی تھی اگر اپنے ہاتھ میں نہ رکھی ہوتی تو میرا نمبر کہاں پر رہتا پہلے سارے اپنے برادری والوں میں تقسیم کرتے اس کے بعد بچے وہ آیت ناز ہوئی ہے ان نے کہا تھا حدی تھا اللہ کے نلائی حدیم تھا سب ہزار کے سی تفصیل کرتے آئے ہیں کے نظر ابو طالب کے بارے میں کہ آپ کی بڑی چاہت تھی بڑی دعائیں تھیں اور یہاں تک کہ افراد کے واقع جب یہ سرخت بھی ہو رہی ہے تو آپ جا کر آپ نے آپ کی دی پھر کہا کہ میرے کان نہیں کہہ دیا کرنا پڑے گا کا سامنے بدھیال وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں گے کہ موت کو ضرور پسند کرنا پڑے ایک آدمی بڑی مدد کی ہے بڑی پالا پوسا ہے مدد کی ہے ہاتھ کو جابی گاڑی تسلیم کر کے مانیں گے تب ہوگا ساتھ دینا اور بات ہے اور تسلیم کرنا ماننا اور بات اپنے کسی دوست سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بتیجے جی آپ اس کا دعوت دے رہے ہیں اس کا کام کرنے کا کہ وہ حق نوز اللہ حق پر ہوں یا نہ ہوں آپ وہ تو اچھی باتوں میں چیلنج کرتے ہیں حق ظاہر نا کہتے ہیں جرم کا سب سے کم آزاد اس آدمی کو ہوگا وہ اب کالے ہیں ان کو جوتے پہنا جائیں گے آگے اور اسی طرف سے دماغ کھو لڑے پیر بابا صاحب کے بجے مشین آتے ہیں نا ملاقات کے لیے مہینے میرے پاس اتنا مہینے آئے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان تھیں آخو پالیسی چلو رہے ہیں اور کفار سرپالی چلو رہا ہے جو مدد کر رہے تھے ساتھ دے رہے تھے تو اگر اسلام کا ظاہر کیا تھا باقی جو متفقی ہے آپ ایسے ہوگا یا آپ کا ہوگا یا رضوز کی محبت ضرور ہم یہ نماز ختم میں تو پڑھتے ہیں صبح تبت مسلمان نماز کہ میں نے بہت کم اس کو پڑھا ہے الفاظ الفاظ کا ایسے محبت ضرور ہونی چاہیے کیونکہ محبت کے احکامات میں بدلتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نہیں آیا کرتا جو نات پڑھنے کے لیے لاہور سے آیا کرتا ہے یاد آتا ہوں یہ آیا تو یہ ہے بریل اس میں ایکد کی تصویر ہے ان کی تصویر میں لکھی ہوئی ہے وہ جب بھی ان سے کوئی پوچھے نا کہ اس پر کیوں لکھیے جب اس پر نہیں ہے کیوں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار جی برا خان صاحب آشق رفیق وہ لکھ نہیں پڑتے تھے پنجاب میں حصوہ خنزیر کا نام نہیں لیا نا تو بڑی بے برکت ہو جاتی مارحم اللہ پانچ لوگ پچاس لکھے باشاء اللہ کیا آپ لوگ اچھو کوئی بنا دیا جی بس آشے کے رسول تھے اس بات کو لکھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے اصل میں جس وقت آدمی کسی ٹیکسٹ بک کو کرتا ہے تو تو جو ہے نا میں اس کو اس لیے بین کرنا بجے باقی اس کے اپنی چاہ جیسے بھی ہو ٹیکسٹ کا اس ویسے ہی رہنا ہے اس ویسے ہی رکھا جائے گا پھر اس کو بیان کیا جائے گا اس کو کشتی کی جائے گی خیر بات کی مہیو کی جسیات ہوتی تھی فضی برسات پڑتی ہے ہمارے بڑے حضرت صاحب حضرت مولانا فکر صاحب رحمتہ اللہ جو وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے میل فضی مہینے شرما ہوتے تھے تھوڑے فلامات بیان کیا کرتے تھے کبھی کبھی وہ ایک دور جملے بول لیتے ایک بہت ان کو زیادہ سے زیادہ تین جگہ بولتے لیکن بیٹھنے والے آدمی تھے اللہ کا بڑھا کر ہار اور اندر خیر کا اور یہ بات جو ڈاکٹر صاحبان کو لے جاتے تھے ہم تو ایک دعا مانگا تھے یا اللہ روز ٹوکڑے ٹوکڑے کر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اچھے جذبات والے ہیں مطلب یہ دعا ہے جذبات ہی جذبات ہیں ہمیں تب کب ہو گیا روز کو ٹکڑے کرنا یہ تو آسان بات ہے تبھی اس دعا کرتے ہیں تو کہا کر یار ڈاکٹر صاحب سے بچو ہاں جذبات کو ہے صبح کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ما بلان صاحب رحمتہ نے روک اسلم نے اپنے شیخ حضرت خزر نبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے اس لیے میں ان کے پاس کراچی میں ان کا قیام تھا ان کے پاس جایا کرتا تھا میں سماج جس وقت جا پانا تھا آ جایا تھا کہ میں چلا گیا تو وہ تو وہیں بہت بلند پایا تاخیر کام کرنے والی شخصیت سے دینی امی اور بہت بلند پایا تاخیر کام کرنے والے ان کی کتاب صاحب میں النیکی کر بیٹھ گیا کافی دیر بیٹھا اپنے کام کر رہے ہیں اور میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا پھر نظر میں خیال آیا اتنی دیر کا میں بیٹھا ہوا ہوں حضرت صاحب کوئی بات نہیں کرواتے تو پھر میں نے مجھ سے کہا کہ دبئی ایکسپریف ہو اکبر اللہ بازی کہتے ہیں تاثیر دکھا تقریر میں کر منصیبت میں آگاہی ہوگی آگاہی ہوگی تاثیر دکھا تقریر میں کراثیر آ رہی ہے اس طرح جو صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں کل میں آپ کے تاثیر آ رہی ہے اچھا کی تقریر ہو یا نہ ہو اور بعد میں آدمی اس کو تاخیر کا فائدہ محسوس کر لیتا یہ سن واقعہ ہے جون سنتے نکالنے سن. سن. میں پڑتے تھے سر ہو ایئر تین والے اب چھ آدمیوں کو تیار کیا دس میں تو پکڑا ہوا ہے جس طرح وہ ایک آدمی نے کہا جو ہمارے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا <laughs> <جا رہے> <laughs> کہ کہ ان کو آگر مدوانی صاحب کے گھر پر لے جاؤ ان کو لینے کے لیے گاڑی آئے گی تو ان کو ہم چلے گئے وہاں پر بیٹھے گئے بات کرے بیٹھا گیا میرے, میرے بات آ رہی ہے ہاتھ وہاں جائیں گے وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ کہتے ہیں کھانے کی شکر نہ کریں کھانے کا بندوبست وہاں پر ہوتا ہے اب دو بجے پڑی ہے ریار بات سوچی اور سے جواب دے دیے چلے گئے وہاں پر جان ختم ہو جان کو ختم ہو جان ختم ہو گئی چلے گئے جو بڑی مشہور کی جال کی بڑے بڑے یہ ہے کہ ایک بہت دن کی بات نہیں ہے اکثر دراز لگتا ہے کل کا ہار بدلتے بدلتے بدلتے بدلتا ہے اور جوں ہال جد کر بدلتا جاتا ہے آدمی کو خود محسوس ہوتا ہے کہ فیم میں اضافہ ہوتا واقعی ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اگر میں سمجھنے کی تو نہیں بتا سکتا ہمارے بدار ذکری صاحب اور واقعی لکھا ہوا ہے شیکلوانے اور جو بیٹھ ہوئے تھے نام کتاب میں لکھے بکرگار بتایا کہ یہ کریں گے یہ کریں گے بکرکار کرتے گئے آگے مل کے دیکھا کہ ان پر رنگ پورا نہیں آیا فائدہ پورا نہیں ہو رہا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بتایا کہ مدد صاحب آپ کے زمانے پر میں نے سارے میں سارا کر دی اور ذکر کرتے رہے تو بارہ تلاوت کرتے چھوڑنی پڑے گی تلاوت کی شبہ دی شبہ دی اور رائے کو کس نہیں چلایا سکتا رائے کو لازم بات کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے مشاور سے کبھی خالی ہوئی جب خالی ہوا فوج پکڑ باطل خالی ہوا اور جس رنگ کو وہرس پیدا کرنا چاہتے تھے وہ ذکر سے رنگ پیدا ہوا پھر پھر کہ آپ پلاوٹ شروع کر رہے تھے جب میں نے پلاوٹ شروع کی تو وہ مانی ہو مزا نہیں سمجھ میں آ رہا نے کہا کہ میں آپ کو ذمی کام سنانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں آپ کے میں یہ فین کا کل میں یہ کافی یہ فین پیدا کرنا چاہتا تھا جو اللہ پاک نے ملانبی محمد اللہ کا واقعہ واقع تین چار سال یہ نہیں تھے گا تین چار سال نہیں یہ جو بزرگ ہیں بلا محمد علیہ یہ مریض ہیں یہ مریض ہیں بابا کمار بہت سارے مریض تھے باقی مریض آ کے اپنے حال احوال بیان کرتے اور یہ شاہ شم سبری رحمۃ اللہ علیہ یہ بولنا نہیں کر سکتے تھے زیادہ ان کو ایک دن زیادہ شمال خطرہ نہیں خود بجے نے کہا کہ آپ کو کچھ فائدہ وغیرہ حاصل ہونا کچھ نے کرنے کا مجھے بہت برکات برقرار حاصل ہو رہے ہیں میرے صورت حال یہ کہ میں دھیان نہیں کچھ بول دوں انہیں کیا لگ کو فرمائے زبان جو آپ کی باتوں کو بیان کرے گا کرتے کرتے ان کو ریب سے اشارہ ہوا کہ آپ پورنیہ شہر میں جائیں اور وہاں جو ردین ایک آدمی ہے ایک عالم ہے وہ آپ کے ذریعے تفریح برکات کو لے کر کوئی بیان کرنا پڑ یہ آگے کنیاں شہر میں پہنچے وہاں لوگوں کے محلہ تھے لڑائی کے کتاب میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بہت بڑے عالم ہیں وہ جیسے گزرے گئے ملاقات ان سے کرا دیں گے کیسے یہ قرآن و حدیث نہیں بلکہ تو رات الگ سارے مظاہر کے بڑے عالم تھے تو <توراعت> میں یہ سہیوں کو کسی جگہ کسی کی مسئلے کی ضرورت ہوا کرتی تھی ان کے پاس اپنی چورات کی باتیں پاس وہ دکان بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ وہ مولا آ گئے گھوڑے پر سوار ہیں نکلے نکل کے ان کو آواز دیار محمد مسلم ہمارے ایک سوال کا جواب دیں اور جا کے گھوڑے کے لگا اس نے لگام پکڑ لیے درجہ بڑا ہے تو نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ضور نے فرمایا گیا کہ ماں رف نہ کہا کا مارے فتح یار میں جیسے تاریخ پہچاننے کہا پہ وہ میں نہ جا کر سکا جبکہ بھائی جی بسامی نے ہم نے کہا ہوا ہے کہ بہانی ماض مسانی انا سلطان العارقین میں پاس ہوں میری بہت بڑی خان ہے اور میں عرقین کا بادشاہ ہوں جیسے عارفین بادشاہ کو پہچا ہوں ضرور کہتے ہیں کہ میں آپ کو پہنچا نہیں سکا یہ کیا بات ہے کیا فرق ہے عمر رحمتہ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ چارج تھوڑی سی تھی انہوں نے تھوڑا سا پیا اس نے ان سے اس میں ہو گئے وہ سرشار ہو گئے اس میں تھوڑا حسیہ سرشار ہو گئے اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں عرفوں کا بادشاہ ہوں اللہ کو پہچاننے والوں کا یہ اللہ کا بادشاہ ہوں اور حضور صلی اللہ کی پیاس اتنی جگہ اتنی جگہ تھی کہ دنیا جہاز پینے کے بعد وہ جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے وہ شرابی نہیں ہو جائے اگر وہ اور آگے اور آگے اور آگے کی ہے تو اس پر ہم <جل بھائی> کو لے کرا اور ان کو کھا کر مدر سے لے گئے مدرسے پہ لے گئے وہاں لٹایا کچھ وقت کے بعد آ گئی ہوش آ گیا تو کتنے دے رہے ہیں بازار اور کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے کام میں لگے تھے اپنی گزاری پہ کام کر رہے تھے ہم تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ یہ چیز یہ کیا چیز ہے تم نے کہا ہی سامان چیلو کال اتنا یہ سے لوگ رکھے صحیح قلم سے لکھ لگے ان کو اٹھا ان سال میں گیا اللہ سے ماری تالاب میں ڈال دیا انہیں تلاش اٹھایا رکھا اور جاگے مارا اس کے گھر ان چیز کیا چیز ہے کہا خاصن کو جواب میں نے کہیں سامان کارا کیوں نہ میں جانی سامان کیلو کارک یہ سیلو کا سامان ہے آپ نہیں جانتے اسے جب انہوں نے خوش کتابیں پانی کے عوض سے باہر نکالی گردن چھوڑ اس لیے انہوں نے کہا یہ چیز نے کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کو نہیں جانتا ہے ان کو سوال کرنے سے ان کے حال سے ان کی سلامت سے بیٹھ ہو گئے بیٹھ ہو گئے تو ان کے ساتھ رہا اور ان کو غیر سے اشارہ ہوا کہ آپ کو تھوڑا اور تین دن میں آدمی کو شامل کرنا ہے اور سب سے پہلے تو جس وقت ان کو ان سے بیٹھ ہوئے تو وہ حال چھا رہا تھا اس میں ان کا, کا فیصل جو تھا وہ بہت کبھی تبدیلی اور حال میں تھا تو اوشا واسطے لوگوں نے کہا کہ ایسا آدمی آیا تھا جس نے کہ ان کو پاگت کر دیا لوگوں کے خلاف باتیں کرتے کر کے تین دن ان کو اس جگہ لے گئے جہاں سے مسجد مسجد یہ جماعت کی نماز کے لئے آنا بھی موقوف مسجد ایسے دور ہو کے وہاں جان کی آواز نہ پندرہ بیس منٹ چلنے سے من سختی نہیں رہتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی اصل نفس کے لیے اس جگہ پر رکھے ہو کر اصل نفس کے سلسلے میں ان کی مجلس ہو اور وہیں جماعت کی نماز پڑے تو ان کی جماعت بھی جماعت کی نما کو وہاں پر لے کے ٹھہرا دیا اور دروازے بند ہو گئے باہر نکلنا آنا کھانا پینا کیا چیزیں لے کے تین دن مکمل ہو گئے باہر جو لوگوں نے مشورہ کیا اور آخر میں کرتے کرتے لوگوں نے فتویٰ کر دیا کہ یہ آدمی جو ہے تو یہ اپنی ہے زندگی ہے اور اس نے تو ہے کتنے بڑے عالم کے خیز پہ لوگوں کو معروم کر دیا اور گمراہ کر دیا جماعت تک کی نماز پڑھا دی اب آپ بتائیں ماشاء اللہ مول سرمان جو ہوتے ہیں فتویٰ دینے کو بڑے گلیر ہوتے ہیں اور خت ہوئے واجب القتل اور شبد ملے قتل ستنا برباد کرنا قتل کرنا سے لہٰذا اس کو قتل کیے گئے تو تین دن پورے اگر دولہے پر دستک ہوئی تو کیا شم رحمت اللہ میں سرمایہ مول آئے آپ بغل گیر ہوں کے وقت مہود آ گیا وعدے والا وقت آ گیا اور دروازہ کھولا اگل آدمی بڑا سمارا چھڑا اور وہیں پر گرے ہاتھ کا نارا لگایا اور وہیں پر گرے اور بس آدت رہے گا رحمت اللہ علیہ کو پر یہ حال تاری ہوا سواس لگا رہا جب وہ بحال ہوئے ہیں تو اس کے بعد مسلم بولا دوں گی ایک جلد کے حال میں لکھیں فلسطین سے خود نہیں لکھ سکیں گے بولا اس کو ان کا بھائی کو ساغل تھا اس سے لکھا ہے لوگ کہتے ہیں تو جو کر کے گا کر پڑھے ہم تھوڑی دیر کے بعد اس طرح حال بنتا کہ دل پھٹ جائے یہ ہماری کتاب تو ہم بالکل راق دین ہے نا ایک ساتھی کو دی جا کر پہلے بیٹھ کر پڑھنے لگا کہ پانچ دس منٹ کے بعد میں کہا کہ آپ کہ یہ کتاب تو آدمی پڑھا ہے اتنی تاثیر ہے لکھا تھا کہ جب ان کی ہو گئی تھی سب یہ بلاسمت نہیں رہے کتنا ایک مہینہ تک ایک مہینہ کے دو مہینے ایک مہینہ تک مرکن تھے جو بازار دخال دخال دخال دخال نہیں کھلی تھی لوگ دکھانے اتنا سو پر تھا تو ہمارے وکیل کے بند کر بند کرتا ہوں کتاب لوگ اللہ لو بلند لو بلند